ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیتوں کا سمرا تھا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی صاحب ایک سے زائد شادی تو ایک سوسائٹی کا ایک ایشو تھا جہیز آپ دیکھیں کتنا بڑا ایشو سوسائٹی کا جس طرح سے ہم نے پروگرام کیا اور لوگوں کی کالز آئیں اور لوگوں نے کہا کہ جی ہم دو جوڑے مطلب دو جوڑے میں سادے جوڑے میں بیٹیوں کو جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیں گے اس طرح سے ماشاء توبہ کا جو کے حوالے سے ماشاء اللہ آج بھی آ گیا وہ پروگرام ہمارا تھا مرتبہ اس کے دوران ہم نے ڈسکشن کی تھی کے واقعے سے الحمدللہ اس پروگرام میں بھی ہم لوگوں نے یہ بتایا کہ عورتوں پہ ظلم مرد نہیں کر رہے بلکہ عورتیں خود اپنے آپ پہ زیادتی کرتی ہیں جس طرح کہ آپ نے اس موقع پہ اس بات کا بھی ذکر کیا تھا ہم تقریبا ہمارے مفتیان کرام نے اس بات کا ذکر کیا کہ عورتیں ہی اپنے آپ کا استحصال کر رہی ان کو ماں کی صورت میں اتنا بلند مقام آتا پر بیوی کی صورت میں کئی بہن کی صورت میں شریعت نے ہر مقام پر ہر موقع پر چاہے دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے ان کو شیلٹر دیا ہو صاحب یہ جو کال آئی تھی ہماری اسی پروگرام کے کال کی اچھا لوا صاحب ایک بات یہ فرمائے جیسے کہ معاشرتی پہلوؤں پر سماجی پہلوؤں پر ہم بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا پبلک بڑا اس پر ٹچ ہی رہتی ہے اچھا میں ایک بات ایک جملہ کہتا ہوں ورسی صاحب کے بارے میں کہ وہ بیسکلی ایک شخصیت ہے لیکن وہ پورا ٹھنگ ٹینک ہے اے آر وائی کا ماشاءاللہ کیو ٹی وی کا کہ وہ جس طرح سے ہم مائنڈ بلوئنگ کرتے تھے ڈسکس کرتے تھے ایون ایسا ہوتا تھا اب ہم تو ان کی بچوں کی طرح اوبیسلی ماشاء ان کو اللہ نے اے, بزرگی عطا کی ہے لیکن ہم بیٹھ کے ان سے ڈبیٹ کرتے تھے ڈسکس کرتے تھے آپ اور ہم لوگ تمام لوگ کہ یہ ایشو ہونا چاہیے یہ ایشو ہونا چاہیے ہم گھنٹوں بیٹھ کے مائنڈ بلوئنگ کرتے تھے پھر ایک چیز نکالتے تھے وہ کہ ہمیں ہوتا تھا ٹائم میں وقت بھی بہت کم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اتنے کا لوڈ اور بھی ایڈجسٹ نہیں کر پاتے تھے موضوع کا حق بھی صحیح طور سے ادا نہیں ہو رہا لیکن آپ دیکھیں کہ پبلک کا انوالومنٹ کتنا ہے ان ایشوز میں کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو دیکھیے <supi> واٹس ایپ ریگولر وہی الفاظ میری کان میں اس وقت گونج رہے ہیں بریک بریک بریک بریک اور کچھ نہیں ناسن رہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد کیا کہوں جب تیس دن کا ساتھ رہا ماشاءاللہ اللہ تیس دن تک پروگرامس کیے ماشاء اللہ دن تک آپ سے گفتگو رہی آپ ہمارے ساتھ رہے ہم آپ کے ساتھ رہے اب جاتے ہوئے لمحات میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں رمضان بھی جا رہا ہے ناظرین یہ ٹرانسمیشن بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے آپ بھی چلے جائیں گے لیکن آپ جا کے بھی کہاں جائیں گے آپ رہیں گے تو ہمارے ساتھ ہی ہم بھی بے شک رہیں گے آپ کے ساتھ السلام علیکم میرا خیال شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی تو ہم بات کر رہے تھ اللہ صاحب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہ جو موضوعات ہیں مختلف ہم نے اٹھائے جس میں سماجی پہلوؤں کو ہم نے زیادہ اجاگر کیا آپ دیکھیں کہ طلاق کے ایشو پر اگر ہم بات کریں طلاق کا ایشو اتنا ٹیپیکل ایشو ہے اتنا مسائل ہمارے ہیں کہ مرد آ کر غصے میں طلاق طلاق طلاق کہہ دیتا ہے اور عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بڑا قاعدے سے ہم نے اس کو اٹھایا سارے جو فیکشن فگرز تھے پاکستان کے حوالے سے وہ پیش کیے ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں شعور بیدار ہوا کہ صاحب ہمیں اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہیے اوائڈ کرنا چاہیے ان باتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں یہی اثر کر رہا تھا قبلہ صاحب نے جو تمام موضوعات کو جو سمیٹا ہے تو اس کی ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی <تصفح> کہ ایک بھوکا شخص ہو تو اس سے آپ پوچھیں گے کہ ایک اور ایک کیا ہوتا ہے تو हो हो کہے گا ایک اور ایک دو روٹی ہوتی ہے تو یقیناً معاشرے میں جو مسائل ہے کہ جس میں ہماری عوام اور ہمارے اکثر خواص بھی جو ہے سر تک اس میں دھسے ہوئے ہیں اب یہ کہ اس طرف کی فکر کوئی لگائے اور انہیں نکالنے کے لیے کوئی شرعی حل پیش کرے نفسیاتی حل پیش کرے ان کے لیے کوئی سلجاؤ کا حل پیش کرے تو یقیناً طلاق کے مسائل ہیں یا متعدد ازواج کے مسائل ہیں یا پسند کی شادی کے مسائل ہیں یا حسد کے مسائل ہیں یا جو ہے کہ وہ تکبر و حرف کے مسائل ہیں یا جناب جہیز کے مسائل ہیں جو تمام مسائل یہاں پر ڈسکس کیے گئے یہ وہ مسائل ہیں جو ہر شخص کے ساتھ لائق ہیں اور یہ اس کے لیے ایمان کا خطرہ بنے ہوئے ہیں اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے تو وہ نہ جانے کیا کرو ایک ایلیگیشن بہت عام بہت ایک عام تاثر آپ سب کا بھی تاثر ہے آپ کے پاس بھی یہ تاثر ہے میرے پاس بھی یہ فیڈ بیک آتا ہے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سب بہت زیادہ کمرشلز کا لوڈ اسٹارٹ ٹائم میں رہا اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاپولرٹی پروگرام کی جو ہوتی ہے مارکیٹ پوائنٹ آف ویو سے جتنا مطلب پاپولر پروگرام ہوگا جتنی اس کی ویورشپ ہوگی اسی اعتبار سے اس میں کمرشل ہوتے ہیں ہم نے ہوتا یہ ہے مفتی صاحب کے پروگرام میں کمرشل ہوتے ہیں ہم نے کمرشل ٹائم میں بیسکلی اسٹارٹ ٹائم کیا تھا کیونکہ ہمارے پاس کمرشلس کا لوڈ زیادہ تھا اس حوالے سے بہت سے لوگ نالابی ہیں اور وضاحت بھی چاہتے ہیں لیکن ہم وضاحت کیسے کریں لوگ سننا بھی چاہتے تھے ہم کرسائز کر کے گفتگو کرتے تھے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس میں کلام کریں ذرا تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے وہ وضاحت کروائیں گے لیکن ایک کالر خوشامی کرتے ہیں السلام علیکم ہلو <تصفح> وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جنید انکل میں السنا بول رہی ہوں کشمیر سے آپ کیسے ہیں جی اللہ کا بہت شکریہ ہے آپ ٹھیک ہے انکل آپ کا پروگرام بہت اچھا ہم نے پورے رمضان آپ کا پروگرام دیکھا ہے بہت شکریہ بچا بہت شکریہ اور انکل آپ سے ایک سوال ہے یہ عید کے بعد جو چھ روزے رکھتے ہیں انکل یہ رول ان کی کیا اہمیت ہے اس پہ تھوڑی سی مفتی صاحب اپیل بتا دیں اور انکل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا اور مفتی صاحب کو میری طرف سے عید مبارک اور آپ کو بھی ٹی وی کی پوری کو میری مبارک ان شاء انشاءاللہ آپ کی عید مبارک بالکل پہنچی اور آپ کو بھی مبارک مبارکباد آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں آزاد کشمیر سے کال کی مفتی صاحب اب اتنا مشکل ہو جاتا تھا وہ کمرشل ٹائم کے اندر پروگرام ہمیں کرنا ہوتا تھا اور پھر ایک کالر دیکھتے ہیں کون السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو اسلام السلام علیکم وعلیکم السلام جی جنید بھائی جی بات کر رہا ہوں جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں مرسی عزیز جی فرمائیے میں جی, پروگرام کے اس سے بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں آپ اتنے اچھے پروگرام کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ اتنے اچھے مفتی صاحب حضرات کو میرا سلام اور سب بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور خاص طور پہ خلیل وارسی صاحب کو مبارک مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے پھر بھی وہ اتنا اچھا پروگرام چلا رہے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے اور بہت ہم بہت سیکھنے کو ملا بہت زیادہ ہر چیز آپ کا بہت شکریہ بات یہ ہے کہ وارسی صاحب کے لیے واقعی دعا کیجیے گا کیونکہ ان کی جو مہرے ہیں گردن کے اس میں بھی ان کو پرابلم رہتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے باقاعدہ سپورٹ ان کی جو ہے وہ نیک میں ہر وقت لگی رہتی ہے جب وہ ٹرانسمیشنس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مطلب بہت سی اوبیسلی مطلب دیگر بیماریاں بھی ہیں شوگر کا ان کے ساتھ پرابلم رہتا ہے دیگر مسائل رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود جس انداز سے وہ کام کرتے ہیں وہ کام کیوں نہیں کریں گے میں تو ایک بات کہتا ہوں وہ کام کیوں نہیں کریں گے ارے ان کو کام کرنا ہے اور کام کرنا چاہیے اس لیے کرنا چاہیے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ کام دراصل وہ کر ہی نہیں رہے ان سے کروایا جا رہا ہے اور جن سے کروایا جاتا ہے جن کو منتخب کیا جاتا ہے جن سے کام لیا جاتا ہے جن کو سیٹ دی جاتی ہے جن کو بٹھایا جاتا ہے پھر ان کو ہر طرح سے قابل کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں کسی بھی جگہ رہ کر کام کیا کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا کیا فرمائیں گے کمرشل ٹائم میں ہمیں ٹائم کیا کرتے تھے برحال یہ تو الحمدللہ رب العالمین پروگرام کی مقبولیت کی صورت تھی کہ یہ معاملہ تھے اور ہم نے مارکیٹنگ مینیجر وغیرہ سے بھی سلسلے میں درخواست کی تھی کہ آپ ذرا پروگرام کے سلسلے میں ذرا نظر کرم کروائے تو ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم مجبور ہیں کہ لوگ اتنے زیادہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کمرشل دیں گے تو پروگرام آخر میں سے دا عالم یہ تھا مفتی صاحب کہ وہ باقاعدہ منع کیا گیا اسٹارٹ ٹائم کے لیے کہ صاحب ہم اسٹارٹ ٹائم میں کمرشل نہیں لے سکتے لیکن بہرحال یہ ان کی محبت ہے کی یہ محبتیں ہیں جو لوگ کمرشل مطلب باقاعدہ اسپانسر کیا کرتے ہیں پروگرام کو بینڈ کیا کرتے ہیں کوئی اسپانسر کیا کرتے ہیں یا ہیں وہ بہرحال ہمارے لیے مطلب ایک آنر سی بات ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں لیکن بات وہ یہ کہ ان حالات اور واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے پروگرام کیے تو یہ جب بات ہے ڈسکشن کے ذریعے ہم لوگوں کو جائیں گے تو ممکن ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کن حالات کے اندر پروگرام کر رہے ہوتے تھے ایک اور کالم بھی شامل کریں گے السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو اپنے ٹیلی آپ کو بھی عید مبارک کا ہونا چاہتا کی پوری ٹیم کو عید مبارک اور میں ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر کسی ایک بہن نے روزے کی منت مانی ہو منت کے روزے ہوں تو وہ دوسری طرح رکھ سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا دیں گے لیکن میں عرض کروں کہ آج ہم فقی حالات کے جوابات نہیں دے رہے لیکن باوجود اس کے اب آپ کی کال آ گئی ہے تو ضرور آپ کو بھی جواب دیں گے ناظرین بس اب کچھ لمحات باقی ہیں اور کچھ لمحات کے بعد بے شک آج جو ہے وہ تیسواں روزہ اپنے اختتام کو پہنچے گا رمضان بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خامیوں کو آپ آگے انجیکٹ کریں کہ ہم نے جو تیس پروگرامس کیے ہیں ان میں کہاں غلطی رہی کیا ہم بہتری پیدا کر سکے کیا ہم ڈلیور کر سکے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کونر کہاں سے آ, جی جنید بھائی میں شیر شوکت بول رہی ہوں لاہور سے جی فرمائیے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میری آپ سے پہلے روزے والے دن بات ہوئی تھی اور اب بات ہو رہی ہے ارے ماشاءاللہ یعنی آپ نے ابتدائی کروائی تھی اور آپ نے ہی انتہا کروائی ہے ہاں جی بس پہلے روزے والے دن بھی شیرینی گھولی تھی اور آج بھی اسی لیے فون کیے اچھا اچھا اچھا اچھا یاد ہے مجھے میں نے کچھ تمیز باندھی تھی آپ کے نام کے اوپر بالکل اور بس آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا کی ہوتی ہے کہ جتنی تعریف کی جائے وہ کم آپ میرے ساتھ رہیے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں ناظرین نہیں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مختصر وقفہ نہیں ہے یہ بھی ایک معلوم رہا ناظرین کہ لوگ کہتے تھے آپ مختصر سا وقفہ کہتے تھے اور ہم اس منچ پہ موقع نہیں ہوں پتا نہیں آپ میں سے کوئی دیکھنے والا ہو کہ نہیں ہو کچھ نہیں معلوم ناظرین لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے کوشش ضرور کی تھی یہ تیس دن اس انداز سے گزاریں کہ جو کچھ صلاحیتیں میں موجود ہیں اور جتنی اللہ کی عطا سے ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں ہم نے پوری ٹیم کے ساتھ ناظرین کوشش کی ہے کہ وہ تمام باتیں آپ تک ڈیلیور کریں اور ہمیں اس بات پر یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم نے اپنی صحیح میں کسی حد تک کامیابی ضرور حاصل کی ہوگی باقی آپ بتائیں گے السلام علیکم السلام و جی جنید بھائی ہم راجہ عبد العزیز محمد بول رہے ہیں شریف سے شریف ماشاء اللہ رحمت اللہ نے اور سب سے پہلے تو ہم کو جو محترم پیارے پیارے مہمان بیٹھے ان کو سلام عرض کرتے ہیں اور ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں شاد نصیب ہوئی کہ ہمیں ہمارے تیس روزے پورے ہوئے مگر یہاں پہ لوگوں میں اتنا افسوس ہے کہ وہ بالکل کہہ رہے تھے کہ ہم یہ تیسرا روزہ کیوں ہوا کافی لوگوں نے تو روزے بھی نہیں رکے اور رات ضرابیاں بھی نہیں ہوئی کافی مسجدوں میں تو امام بھی نہیں تھے تو اس حوالے سے اگر کوئی ہمیں دیکھنے والوں کو کوئی گزارش ہو تو آپ برابر ٹھیک ہے یہ ایک چونکہ مسئلہ ہے اس پہ ضرور کلام کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی صاحب کا فرمائیں اس مسئلے کے بارے میں یہ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہے اور یہ تو نہایت بے کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں کی سخت گرست فرمائے گا اور ان لوگوں پر تجدیدیں ایمان کرنا چاہیے اپنی حرکت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر فرض ڈالا ہے جو ان کو ذمہ داری عطا فرمائی ہے اس چیز سے وہ دل تنگ کرتے ہیں یہ دل کو تنگ کرنا دراصل ایمان کی کمی کی علامت ہے اسی وجہ سے ہمارے فکاح کرام رام اللہ نے اس قسم کے جو بھی معاملات کیے جائیں کہ جس میں انسان دینی معاملات سے اپنے دل کو تنگ کرے مثلا نماز ہے نماز کے مسئلے میں انسان اس کو جو بوجھ سمجھے یا اور کوئی اللہ تبارک کو تعالیٰ کا فرض ہے جس طرح کی ابھی رمضان کی بات آئی تو یہ تو بھر بہت بے دینی کی بات سو ہے دیکھیں, دیکھیں سوالات میں سے ایک کوشچن یہ کیا گیا تھا کہ اگر کسی کو سجدہ صاحب کا شک ہے <سجدہ صحرک> کہ اس نے سجدہ صاحب کیا نہ کیا تو کیا کرے تو پہلی مرتبہ زندگی میں شک ہوا تو اسے کر لے <سجدہ> لیکن اگر بار بار یہ شک ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کا امتحان لے کہ خیال کی یعنی رجحان کس طرف ہے <سجدہ> <سجدہ> جو رجحان ہو نہیں کرنے کا تو کر لے اگر رجحان کرنے کا تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں بالکل ٹھیک ہے اور مزید جو سوالات باقی ہیں <سجدہ> ایک سوال یہ تھا کہ عید کے بعد جو شرش روزے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے نبی کردیم علیہ صاف اسلام سے ثابت ہے اور رکھنا جو ہے وہ مستحب سنت ہے اور جو رکھے گا تو اللہ رب العالمین کی پیر رسول کا فرمان ہے کہ اس کے اگلے پچھلے گنا ہوگا کفارہ ہو جائے گا ایک سوال یہ ہے کہ ایک بہن نے یہ سوال کیا بڑا عجیب سوال ہے کہ منت انہوں نے مانی روزوں کی تو کیا دوسری بہن جو ہے وہ روزے رکھ سکتی نہیں جنہوں, جنہوں نے منت مانی ہے روزہ رکھنا بالکل ٹھیک ہے دیکھیں جناب اس وقت ہمارے ساتھ آخری لمحات میں کون ہیں اور ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی اللہ کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکریہ آپ سے بات آپ کی چھینکوں پہ شکر الحمد للہ نہیں آپ کو یار ہم کو ملا کہنا چاہیے میں <laughs> <laughs> شکر الحمد للہ کہہ رہا تھا آپ <laughs> <laughs> <laughs> کو واجب کو ادا کرنا چاہیے اس چیز کی ہمیں آواز نہیں اچھا یہ یہ مفتی صاحب کی دیکھیں ایک بڑا اچھا مطلب وضاد بھی ہوگا اس بات کی اچھا بات یہ ہے کہ یہ تو آن ایئر سیکھے گئی ہیں پوری دنیا نے سنی ہے اور جواب بھی بہت سے لوگوں نے دے دیا ہوگا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سر پہلے تو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا ہمارے ایک روزہ میں مل گیا دوسرا کیو ٹی وی کو میں مبارکباد دوں گا کہ اتنا اچھا پورے مہینے پروگرام ہمارے لیے پیش کیا اور آپ پوری ٹیم کو سلام ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ گھر پہ خیریت کریں گھر پہ رفتاری کریں گھر والوں کے ساتھ پوری کیو ٹیم کے پوریکور ٹیم نے علماء سلام نے ہمارے یہاں کے جو اپنا جو اپنے جو خراہش ہیں وہ چھوڑ کے ہمارے ساتھ ٹی وی پہ آ کے ہمیں پروگرام پیش کیے بہت بہت خوشی ہوتی اس بات سے اور خلی صاحب کی طبیعت کا تو نہ بڑا افسوس ہوا اللہ نے کتنی جزہ دے اور تمام کیو ٹی وی کے جو بھی اسٹاف تھے دبئی میں اور اللہ سب کو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی بات ناظرین صرف اتنی سی ہے اور کتنی سی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک طویل وففے کی بات تیز خواتین افطار ٹائم کی اس آخری ٹرانسمیشن اور چند ساتھوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جیز اقبال حاضر خدمت عرض ارس رہا تھا بریک سے پہلے کہ بات اتنی سی ہے اور کتنی سی ہے وہ کتنی سی بات ناظرین کیا ہے بس اتنی سی بات ہے اور اتنی سی بات کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے ہم نے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے یہ فراق جاتا ہوا رمضان پتا نہیں کیا پکار پکار کہہ رہا ہے لیکن ایک بات تو ضرور ہے ناظرین کی جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے اور سچ کہہ رہا ہے کہ آپ پتا نہیں اگلے برس کس کو یہ میسر آئے اور کس کو میسر نہیں آئے السلام علیکم میں لاہور سے پائر بول رہی ہوں ڈائریکٹر میڈیکل مانے یہ تو خیر رمضان اس کے 30 ڈیز تو خیر اس میں تو کوئی ناگا ہوا ہی نہیں ہے اور میں تو کہیں جاتی بھی تھی تو میں آپ کا پروگرام وہاں پہ بھی دیکھتی تھی ہاں لیکن ماشاءاللہ یہ اتنے اچھے پروگرام ہے آپ نے مسلمانوں کو سچا مسلمان بنانے کے جو حق ہے وہ ادا کیا ہے اور اس کی جزائے خیر اللہ آپ کو دے گا یہ ساری تاریفیں تو بہت ساری ہوئی ہیں لیکن ساری تاریفیں اللہ تعالیٰ کو جاتی ہیں جنہوں نے آپ کو اتنے بڑے منصل پہ یہاں پہ بٹھایا ہے اور یہ سارے مفتی کرام جتنے بھی ہیں ان کے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے سب کی عمر دراز کرے اور یہ پروگرام اسی طرح چلتے رہے ہمیں انہیں طرح کے پروگراموں کی ضرورت کی یقین مانے آپ ما ما ماشاء اللہ سلمان اللہ ماں ہیں اور میں تو اس نگاہ سے اگر دیکھوں اور اس انداز سے بات کروں تو بہرحال میں تو اس جگہ پہ بیٹھا ہوں کہ جہاں پر آپ کے بچے شاید عمر جی کے ہوں جی بیت بیت بات بات تو پتہ نہیں ہم کام کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کام کا قدا کر پاتے ہیں ماشاءاللہ بڑا صحیح کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جزا دے گا انشاءاللہ یہ اتنا اچھا کام ہے یہ دیکھنے والے ہم میں تو ایک ویور ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں پروگرام آپ کا ماشاءاللہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جنید اور آپ سب لوگوں نے بلکہ یہ اخلیل واقف صاحب کا بھی ذکر آپ کر رہے تھے ان کی بیماری کا شوق ہے مجھے افسوس بھی ہوا دکھ بھی ان کے لیے بہت ساری دعائیں آپ سب کے ساتھ آمد. ہی آمد. اللہ تعالیٰ ان کو شفای کاملہ دے جو اتنا بڑا انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے اور ماشاء اللہ بہت ہی بڑا اور یہ ہمارے یعنی جس طرح کا ہم اسلامی ملک ہے ہمارا اور جس طرح کے ہم لوگ تھے اور ہیں جہاں یہی ضرورت ہے انہیں طرح کے پروگرام کی اچھا ایک بات مجھے بتائیے گا آپ یہ جتنا بلنٹ ڈسکشن ہم کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ اسپیشلی سیوان میں لائف ٹائم ٹرانسمیشن چلتی ہیں ہم بہت اوپنلی بڑا ڈیپ ڈاؤن جا کے جو ایشوز کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑا ڈیپتھ ملا میڈیسن نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ یہ تو اتنا اچھا آپ کے پروگرام ہے کہ تعریف کے لیے تو الفاظ کو باقی نہیں ہے اور میں تو یہ سارا سوچتی ہوں کہ یہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جس نے آپ کو یہ سارے منصب سونپ دیے ہیں مفتی ہیں احلیل واقع صاحب ہیں آپ ہیں تسلیم صابری صاحب ہیں اور ہمیں تو مجھے تو اتنی خوشی ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ لاہور میں کوئی نہیں آپ کا یہ ٹی وی اسٹیشن باقی کبھی ہم لوگ وزٹ کریں جائیں اور کچھ کمنٹس بھی لاہور میں باقاعدہ ہمارا آفس ہے اور بے شک مطلب وہاں پر اگر آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو آفس کا پراپر ایڈریس بھی پر نہ جائے گا اسلام آباد میں بھی ہے ماشاءاللہ لیکن آپ کی محبتوں کا آپ کی چاہتوں کا آپ کی دعاؤں کا, کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی کالز ہمیں موصول ہو رہی ہیں مجھے پتا ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور ان اوقات میں آپ کال کر کے اپنے تأثرات کا اظہار کر رہے ہیں ایسے لاکھوں لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں مجھے کنٹرول روم سے بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بریک کے دوران بہت سی کالز آتی ہیں جو ڈراپ ہو جاتی ہیں اس کے بعد کالز آتی ہیں بسر صرف اتنا ہے ناظرین کہ ہم اصل میں ابھی سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کام کیا ہے جو کچھ بھی ہم نے ڈیلیور کیا ہے یہ شاید ابھی پوائنٹ ون پرسینٹ بھی نہیں ہے کیونکہ کائنات بہت بڑی ہے یہ جہان بہت بڑا ہے اور آپ کا ساتھ اگر اسی انداز سے رہے اور آپ ہماری اگر صحیح طور سے تربیت کرتے رہیں اور ہمیں تنقید کے اس پروسس سے گزاریں کہ جہاں پر ہم آخر میں جا کے اصلاح اپنی کر لیں تو واللہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو گلوبل فیملی کا تصور ہے وہ جو کنسپٹ ہے گلوبل فیملی کا اس کو ہم کر سکتے ہیں میں چاہوں گا بات کو اور تھوڑا سا آپ لوگوں سے شیئر کروں مفتی صاحب آپ اب ان جاتے ہوئے لمحات میں کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا رویہ موضوعات پر تم نے گفتگو کی اور کیا سمجھتے ہیں کچھ مختصر پیغام کیا دینا چاہیں گے دیکھیے مختصر پیغام تو اس حوالے سے میں یہی دینا چاہوں گا کہ اس تمام ہمارے ڈسکشن کا ماحصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور پرانا مجید کی تعلیمات کو اپنایا جائے اور اس کے علاوہ آخر میں جیسے کہ حدیث شریف ہے کہ من لم یشکر ناص لم یشکر اللہ اور کمخال علی صلاحۃ السلام جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر پاتا شکر ادا نہیں کر پاتا تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے تمام کے تمام پی ٹی وی کے جتنے افراد اس کام میں تعاون کر رہے ہیں خاص طور پہ محترم فلیل واپسی صاحب اور حاجی عبدالرہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا میں آپ کا بھی خصوصی طور پر آپ سب کو جزاک اللہ میں دعا کروائیے خصوصی آپ کو صاحب مختصر کیا فرمائیں گے آپ کو کیا پیغام دیں گے میں اس حوالے سے یق کرنا چاہوں گا کہ اتنا عظیم مہینہ جو ہم سے اب رخصت ہو رہا ہے تو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے عہد وفا کے لیے جو کوششیں کی ہیں اور جو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے باز رہنے کا جو ہم نے عہد کیا ہے اور شریعت مطالعہ کی جملہ تعلیمات پر جو ہم نے عمل کرنے کا عہد کیا ہے تو خدا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس احساس کو اپنی پوری زندگی محسوس کرنے کے رمضان میں جو راتوں کو گڑ کر ہم نے دعائیں کی تھیں تو ہم نے رف سے کیا وعدہ کیا تھا ہماری دعاؤں میں کیا وعدہ تھا ہمارے آنسوں کیوں اچانک گویا کے بہ نکلے تھے اس کی وجہ کیا تھی تو دل کی وہ نرمی اس احساس کو اگر ہم زندہ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری ہر رات للۃ القدم آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ اس پروگرام میں تشریف لائے ناظرین بات یہ ہے کہ یہ تیز دل کا عرصہ تو اپنے اختتام کو پہنچا کون جانے کہ کس کی زندگی باقی ہے اور کون جانے کہ کون آپ اس پروگرام کو آگے جا کے چلائے گا یا کرے گا میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا مفتیان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے لیکن ایک بات تو رہنی چاہیے نازی اور وہ کیا رہنی چاہیے وہ کمٹمنٹس ہیں جو ہم نے اپنے پروردگار سے کی ہیں آج اس اختتامی پروگرام کے ساتھ ان اختتامی کم بات کے ساتھ میں صرف دیکھیں اس وقت میری زبان میں نازی ایک لکنت ہے میں میرے, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں الفاظ کیا ادا کروں میں کبھی جو ہے وہ اس انداز سے اٹکتا نہیں ہوں گفتگو کرتے ہوئے لیکن آج میں اٹک گیا ہوں کیونکہ آج مجھے جو فراق محسوس ہو رہا ہے اس پروگرام کا آج جو مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور آج جو مجھے دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ آج رمضان بھی الوداع کہہ کے کہ ہمارے درمیان سب رخصت ہونے والا ہے اور آج یہ ٹرانسمیشن بھی اب ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والی ہے میں کہاں سے بات کی ابتدا کروں ناظرین اور کہاں پہ بات کو جا کے روکوں میری پوری ٹیم جو کیو ٹی وی کے منچ کو آپ دیکھا کرتے ہیں اسپورٹ بوائز سے لے کے کیمر مین تک کیمرہ کی آڈیو انجینئر تک آڈیو انجینئر کے سی سے سی سی یو انجینئر ہمارے بڑے متحرک ہیں ان تک ہماری پوری دبئی کی ٹیم کراچی کی ٹیم ہمارے تمام لوگ جو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود رہتے تھے اسپیشلی خلیل وارسی صاحب جن کی سربراہی میں ہم نے کام کیا ہمارے مفتیان جن کے علم سے ہم استفادہ کرتے رہے نظرین میں اگر ایک ایک فرد کے بارے میں بات کروں تو یقین مانی کی دن اور رات کی کافی تو Uh, صُبح دیکھتے ہیں کہ صاحب فجر کے بعد جو ہے وہ قرآن سنی اور سنائیے سے ٹرانسمیشن کی ابتدا ہوتی تھی اور سہری ٹائم پہ جا کے ختم ہو جایا کرتی تھی ہمارے تمام مفتیاں جن میں مفتی ابو بکر صدیق صاحب مفتی سوئیل رزام عدید صاحب جناب سعید مظفر السین شاہ صاحب مفتی اکمل صاحب تسلیم صابری صاحب دنیا میں جہاں بھی ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھی جاتی ہے دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے ناخواہ ماشاء اللہ تشریف لاتے ہیں یہ مفتی عامر صاحب یہ تمام لوگ جو ہیں ناظرین یہ دراصل ہمارے اس پلیٹ فارم کا بڑا مستند حصہ ہیں بڑا مضبوط حصہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ڈیووشن سے یہ کیا ہے کہ آپ تک ہم ایک کوالٹی پروڈکٹ پہنچانے کی کوشش کریں کیا ڈیلیور کر پائے کیا نہیں کر پائے یہ میں نہیں جانتا لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اب انسان ہیں ہم سے کئی جگہوں پر غلطیاں ہوئی ہوں گی ہم نے کئی جگہوں پر غلطیاں کی ہوں گی انسان غلطی کرتا ہے بشری تقاضا ہوا کرتا ہے اور وہ غلطیاں وہ ہوتی ہیں نازین کہ جن کو کرنے کے بعد ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر گئے ہیں میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس پورے اسپیل میں یہ تیس دن کا جو اسپیل رہا اس میں کہیں بھی اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہو کوئی کوتاحی کی ہو یا دانستہ غیر دانستہ آپ نے اس کو محسوس کیا ہو تو وہ اس رمضان کے صدقے سے ہمیں معاف کر دیجیے گا کیونکہ ہم نے انٹینشنلی کوئی غلطی نہیں کی ہاں بشری تقاضوں کے مطابق ضرور اگر ہم نے غلطی کر دی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے میں بہت مشکور ہوں اپنے تمام اسپانسرس کا جو ہمارے ساتھ رہے ماشاءاللہ اللہ اور انہوں نے دن رات ماشاء ہمارے ساتھ تعاون کیا اسپیشلی جو ہمارے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جن میں ابرار کریم صاحب ہمارے زرداش صاحب اور دیگر جو افراد جو مستقل محنت کرتے رہے ماشاءاللہ اللہ میں بہت ان کا مشکور ہوں کہ ان کی محنتوں سے ماشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچی ہے اور اسپیشلی ناظرین میں مشکور ہوں اپنے چیئرمین کا محترم جناب حاجی عبدالروف صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی آواز کو سارے زمانے کی صدا بنایا اور جناب میں مشکور ہوں آپ کا آپ اگر نہ ہوتے تو یہ صاف کیسے ہوتا ایک ساتھی کی ہمیں ضرورت تھی ایک پیار کرنے والی کی ہمیں ضرورت تھی ایک دیکھنے والی کی ہمیں ضرورت تھی ایک محبت کرنے والی کی ضرورت تھی ایک چاہنے والے کی ضرورت تھی ہمیں ایک دعا کے دینے والے کی ضرورت تھی آپ <BIG> کی صورت میں ناظرین ہمیں ایک بڑی پیاری سی بہن بھی ملی ہے آپ کی صورت میں ہمیں ایک بڑا پیارا سا بھائی بھی ملا ہے آپ ہی کی صورت میں ہمیں ایک بڑی پیاری سی ننی سی پھول جیسی بچی بھی ملی ہے آپ ہی کی صورت میں ایک پیارا سا بچہ بھی ملا ہے آپ کی صورت میں ہمیں ایک پیاری سی دعا دینے والی ماں بھی ملی ہے اور آپ کی صورت میں ہمیں ایک پیارا سا دعا دینے والا پاپ بھی ملا ہے اے اپنی... کیا کہوں الفاظ بار بار ساتھ چھوڑے ناظرین کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اب جو ساتھ چھوٹ رہا ہے وہ پتا نہیں اگلے برس کس انداز سے ہوگا میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جب دعا کے لیے مفتی سہیل رضا ندی صاحب کے ہاتھ اٹھیں اور ہم تمام لوگ مل کے آج اس موقع پر تیسری ٹرانسمیشن کے موقع پر دعا کریں تو دعا کیجیے گا ناظرین ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں ایک بڑا ہی اہم کردار کسی بھی طور سے ادا کیا یا اہم کردار نہیں بھی ادا کیا دعا کیجیے گا ان کے لوائقین کے لیے جو اس رمضان المبارک میں اس جہان فانی سے کوش کر گئے ہیں دعا کیجیے گا کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے تمام مفتیان کے لیے تمام علماء کرام کے لیے تمام ناخوا حضرات کے لیے تمام ڈائریکٹرس کے لیے تمام ٹیم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت ادا کرے کہ یہ مزید دین کے کام کو کر سکیں اور دعا کیجیے گا ناظرین اس کیو چی وی کے مستقبل کے لیے کہ کی کیو تی وی نے جو علم اٹھایا ہے جس علم کو اگر میں کربلا کے میدان میں جا کر ناظرین دیکھتا ہوں تو وہاں پر ایک الم اٹھا تھا کہ جس علم کو اٹھانے کے بعد آج اسلام زندہ ہے آج کے جدید دور کے اندر جہاں پر اسلام کو بڑی تکالیف ہیں دین کو بڑی تکالیف کا سامنا ہے وہاں پر کیو تی وی نے ایک الم اٹھایا ہے حق اور سچ کا یہ علم کہ جس کو لے کر کیو تی وی کی پوری ٹیم چل رہی ہے اگر ہم نے ناظرین کوئی غلطی کی اگر ہم نے کوئی کوتاحی کی اگر ہم سے کوئی لفزش ہو گئی تو ولہ ہم اللہ کو جواب نہیں دے پائیں گے ہم بڑے کمیٹڈ ہیں ہم بڑے کمیٹڈ رہنا چاہتے ہیں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے بس آج کی اس ٹرانسمیشن کے اختتامی کلمات میں میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ جس انداز سے ہم سے محبتیں کرتے رہے ہیں جس انداز سے آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہی ہیں جس انداز سے ہمارے مفتیاں یہاں پر ماشاء اللہ اپنے علم کے موتیوں کو آپ تک پہنچاتے رہے ہیں آپ ان کے ساتھ رہیے یہ آپ کے ساتھ رہیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا آپ میرے ساتھ رہیے گا یہ ایوان آپ کے ساتھ رہے گا آپ اس ایوان کے ساتھ رہیے گا اور دنیا کے تمام دیکھنے والے مسلمان اب کیو ٹی وی کی اس فیملی کا حصہ ہیں یہ کیو ٹی وی ناظرین آپ کا ہے یہ کیو ٹی وی ہمارا نہیں ہے اس ٹی وی کو ہم نے جتنی ترقی دینی تھی جتنی محنت کرنی تھی کر لی ہے ابھی آپ کے سپرد ہے آپ اس کے امین ہیں آپ اس کو سنبھال کے رکھیں آپ اس کو چلائیں اور اس کی آواز کو اب آپ نے جس انداز سے ہم نے سارے زمانے کی صدا بنانے کی کوشش کی اب آپ اس کو سارے زمانے کی صدا بنائیں انشاءاللہ اللہ آپ کو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ مرکزی جامع مسجد عید گاہ جامع کلاتھ احمدنا روڈ پر عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا موقع ملے گا اور امامت ہوگی محترم جناب مفتی سہیل رضا امدادی صاحب کی نماز فجر وہاں پر ادا ہوگی پانچ بج کے پچاس منٹ پہ اور نماز عید وہاں پر ادا ہوگی آٹھ بجے دنیا میں بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں جن کے ساتھ بے حد تکاریف ہے بے حد مسائل کا شکار ہیں آئیے ان تمام لوگوں کے لیے ہم مل کے دعا کریں گے شہزاد درویش صاحب جو کہ سو بڑے علیر ہیں جناب حاجی اقبال صاحب جو کہ حجی عبدالرع صاحب کے بھائی ہیں ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے حجی عبدالرزاق صاحب ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا اس کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں جو مریض ہیں جو پریشان حال ہیں جو دکھیاریں ہیں جو بے روزگار ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے رشتوں کا منتظر ہیں جو بےچارے نوکریوں کے لیے پریشان ہیں مقروض ہیں تمام لوگ آئیے آ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور دعا کریں اس موقع پہ کہ جہاں پر تیسرا روزہ ہے جہاں پر الوداع ماہ رمضا الوداع کی سدائیں بلند ہو رہی ہیں جہاں پر یہ پیارا سا مہینہ اب ہم سے بچھڑ کے جا رہا ہے ناظرین آئیے ہم تمام لوگ مل کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے جاتے ہوئے رمضان کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے وہی صاحب آپ سے میں ملتمش ہوں کہ دعاؤں کے لیے تمام لوگوں کے ہاتھ اللهم صل على سيدنا ومولنا محمد وعلى ألي سيدنا ومولنا محمد وباذك وسلم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا ورفوعنا وسجودنا وقيامنا وسحورنا قرنا وترى في حلائ انك أنت السميع العليم وتول علينا يا الله يا رحمان يا رحيم يا كريم ان اتفت التواب الرحيم اللهم بحق شهر رمضان اقضي حاجاتنا يا قادي الحاجات اللهم بحق شهر رمضان عاطي خيراتنا يا موصي الخيرات اللهم بحق شهر رمضان تقبل ربنا ظلمنا أن فتنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاتلين بحق شهر رمضان بحق النبي الكريم بحق القرآن العظيم Well, well, of oh, oh. یا العالمین ہمارے ماہر رمضان کے تمام روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الا العالمین ہماری تمام نماز تراضی کو شہر اسٹار ٹائم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا العالمین جتنے ہاتھ ہمارے ساتھ بلند ہیں اے مولا ان خالی ہاتھوں کو اس ماں کے سب کے اپنی رحمت کاملہ سے مملوف فرما اے مولا ہم سب کے صغیرہ سبیرا گناہوں کو معاف فرما اے مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا العالمین ہماری سیاح ساریوں کو معاف فرما یا العالمین ہمارے عبادات ناطفہ کو اپنی بارگاہ میں ملک فرما ہمیں سرور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت نصیب فرما اے مولا ہمیں صراط مستقیم پر اس کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما العالمین ہمیں آزاد قبر سے محفوظ فرما ہمیں نعرے جہنم سے آزاد فرما اے مولا تجھے تیرے محبوب علیہ السلام کے آنسو کا واقعہ ہمیں نعرے جہنم سے آزادی نصیب فرما العالمین روز قیامت آقا علیہ السلام کی لباء الحمدل جگے نصیب فرما اہلا ہر عالمین محبوب رسول میں زندگی اور موت کا فرما ریلا حل عالمی جتنے ہاتھ ہمارے ساتھ بلند ہیں اے مولا سب کی جائز آزاد کو پورا فرما سب کی نیک تمنا کو مکمل فرما سب کے سغیرہ سبیرا گناہوں کو معاف فرما ریلا ہل عالمی جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کامل عاجیل نصیب فرمان اِلا جو مراد میں انہیں بھی شفا کامل نصیف فرمان خصوصی طور پر دعا فرمائے یا الای حاجی عبدالروث صاحب ان کو صحت عافیت کے ساتھ زندگی فرمان یا الہ الا ان کے بھائی حاجی اقبال کا بیمار ہے حاجی عبد الرزاق بیمار ہے یا الاح الاالین بھی شفاء کاملہ نصیف فرمان ہمارے ڈائریکٹر خلیل واضح یا الاح المین بھی شفا کاملہ کامل فرما۔ فیت ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے شیخ الحدیث صاحب مفتی ابو بکر صدیق صاحب حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب یا العالمین انہیں بھی صحت عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما اِلاال ان کی خدمات قبول فرما العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو صحت نصیف فرما جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو فرما جو مسائل و علام میں گرفتار ان کی مصیبتوں کو رفا فرما اہل جو بے اولاد ہے نیک و سالے اولاد فرما جو تنگست ہے اس نصیب فرما یا الاح عالمین جو قرض ہیں ہے سے شخص دوشی نصیب فرما جو بے سبب ہے اضباب مہیا فرما یا الامین ہماری جو بہنیں بے رشتہ بیٹھی ہیں انہیں اچھے انہیں نیک رشتے عطا فرما جو رکاوٹ ہیں تمام رکاوٹ کو دور فرما یا الامین ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ عالمین اس رمضان کو ہم سے راضی فرما اہلا علمی قرآن کریم کو ہم سے راضی فرما ان دونوں کے سطح ہم سے راضی ہو جا اہلا قرآن پاسو اور ماہ رمضان کو ہمارا شفیع بنا ہمارا سفارشی بنا اہلا ان کی سفارش ہمارے حق مقبول و منظور فرما آکان سلام کی سفات حسیف فرما اہلا علمی دین و دنیا کی عزت عطا فرما دین و دنیا کی عزت و رسوائیوں سے محفوظ فرما اہلا علمین ہماری تمام دعاؤں کو قبولیت نصیب فرما ہم سب کو بار بار حرم امیر تیغی کی ججازت نصیب فرما حرم امیر پیغی میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما اے لا عالمی جو دعائیں ہم نے زبان سے کچھ مانگی جن دعاؤں کے لیے الفاظوں کا سہارا نہ مل سکا اے مولا کریم تمام دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما اے لاعال اس پروگرام کو ختم ہونے سے پہلے پہلے اہلا العالمین اس پروگرام کے اختتام سے قبل ہماری مقصرت فرما ہم سب کی دعاؤں پر جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں اے مولا اس وقت لاکھوں کروڑوں ہاتھ تیری ہاتھ بارگاہ میں بلند ہیں ان میں جو نیک بندے ہیں نیک بندیاں ہیں اِلا العالمین ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو مقبول فرما اہلا العالمین ہماری دعاؤں پر فرشتوں کی آمین فرما تمام دعاؤں کو آکارے کے